جب بھی کوئی شب قدر ہو شب برات ہو شب مراج جہاں بھی نوافلوں کا ذکر ہے یہ نوافل اس آدمی کے لیے ہیں جو صاحب ترتیب یعنی جس کی زندگی میں کوئی نماز قزا نہیں یا کوئی قزا بھی ہوئی تو اس نے اس کو پڑھ لیا نوافل وہ پڑھے گا بلکہ ان پنج وقتہ نمازوں میں بھی بلکہ اس میں تمام لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ جو زندگی میں ان کی نماز قضا ہوئیں ان نمازوں کو قزا کریں نوافل کو ترک کر کے سنت غیر موقدہ کو ترک کر کے تمام کی جگہ انہیں نوافل پڑھنے نوافل چھوڑ کر وہ فرض پڑھنے ہوں گے کہ جو ان کے فرض قزا ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و میں تفصیل سے یہ فتوی لکھا کہ جس کے ذمے فرائض ہوں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا ٹھیک تو جو بھی آئیں ایسی شب برات ہوں یا جو بھی ہوں تو اس میں تمام نوافل کی جگہ قضا نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے اگر آدمی کے ذمے فجر کی نماز فرض یہ قزا وہ اگر دو لاکھ نوافل بھی پڑھ لے تو وہ فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ فرض فرض ہے نفل, نفل تو ہر وقت آپ یاد رکھیے جب نماز پڑھیں تو ایک معمول بنا لیجیے کہ روزانہ چھ نمازیں آپ قزا کریں پانچ فرض اور وطر یہ بیس رکتیں ہوتی اس کو آپ تقسیم کر دن کے حصے میں اور ان نمازوں کو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ حساب کر لیں کہ میری پانچ سال کی نمازیں قضا ہوئیں تو روزانہ آپ پانچ دن کی قضا کر اور اس میں ترتیب کی بھی ضرورت نہیں ایک نماز میں آپ آئیں تو پانچ نمازیں فجر کی پڑھ لیں زہر میں پانچ نمازیں زہر کی پڑھ لیں اصر میں اثر میں پانچ نمازیں پڑھ لیں یا اس سے ترتیب بدل بھی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں مگر پوری تعداد مکمل کیجیے اب زن غالب ہو جائے کہ آپ کی تمام نمازیں اب جو قضا تھیں وہ پوری ہو گئیں تو اس کے بعد میں آپ نوافل جو ہیں ان کو پڑھیے گا اس سے پہلے آپ کو فرار بالکل اسی طرح جب آپ روح آدمی گناگار ہے روزے بھی ہمارے قضا ہوئے ہوں گے جب بھی ہم شوال کے روزے رکھیں شب میراج شب براد جب بھی روزہ رکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی یہ نیت کریں کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں جو زندگی میں میرا سب سے آخری میں قضا ہوا روزہ فرض و روزے اس کی نیت کرتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذمے اگر فرض ہے فرض ادا ہو گیا اور اگر فرض آپ کے ذمے نہیں ہے از خود و نفل ہو جائے گا جی جناب اور کوئی اس پر ہماری پوری کتاب بھی ہے مبارک راتیں یہ پڑھی آپ اور یہ جو نوافل ہے نا شب قدر شب برات یہ اپنے وقت کے عظیم محدید شاہ عبد الق محدس دلوی رحمت اللہ علیہ بہت پرانے محدس ہیں ایک ہزار باون ہجری کو ان کا انتقال ہوا ان کی کتاب ہے عربی ماسبت من سننا اس میں انہوں نے بارہ مہینوں میں جو عمل کیے جا نوافل پڑھ جاتے ہیں ان سب کو حدیثوں سے آسار سے سب سے انہوں نے اس کو نقل کیا جی وعلیکم السلام